مدنی چینل کے ناظرین عقائد دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت درود پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے تاکہ ثواب ملے بھی اور ثواب بڑھے بھی میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ کروں گا آپ بھی نیت کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ اول تاخر دیکھیں گے مزید نیتیں سلسلے کی ابتدا میں ہی آپ کو کروائی گئی ہوں گی آج جو سلسلے کا آغاز میں ایک انتہائی افسوسناک واقعے سے کروں گا اور یا سوچتا ہوں واقعہ آج کا ہی ہے یا اتنا وقت بھی نہیں ہوا اس کو وہ مرکز الاولیاء لاہور پاکستان میں آج ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے میں میرے پاس جو خبر آئی ہے اس کے مطابق وہ دھماکہ سولہ قیمتی جانے لے گیا اور پچاس سے زیادہ زخمی ہونے کی تلاد مجھے میل ہوئی ہیں اس میں ڈی آئی جی ٹریفک اور ایس ایس پی آپریشن وہ بھی آن ڈیوٹی تھے یہ دھماکہ اس دھماکے میں ان کی بھی جانے چلی گئی اول تو یہ کہ میں تمام اس دھماکے میں فوت ہونے والے مسلمان کے لیے دعائیں مفرت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی مفرت کرے ان سب کو ان کے سگیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کے جو تمام لواحقین ہیں جو عزیز ہیں میں ان سب کے ساتھ تعزیت بھی کرتا ہوں کہ رب کریم انہیں اس صدمے پر صبر عطا کرے اور گزرے کے ایک بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو گھر میں ایک ہی کمانے والا ہوتا ہے اور وہ بھی چلا جاتا ہے بہت افسوسناک واقعہ ہے یہ اور نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے ہوں گے کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی ہوں گی اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو روبہ صحت کرے اللہ ان کو تندرستی نصیب فرمائے اور یہ کہ ان کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ صبر دے ظاہر ہے کہ ان کے گھر میں جو زخمی اب زخموں کی بھی عجیب عجیب کیفیات ہوتی ہیں کوئی کسی کے زخم کم ہوتے ہیں کسی کے زخم زیادہ ہوتے ہیں کسی کے آزہ ضائع ہو جاتے ہیں کسی کے اعضا ٹوٹ جاتے ہیں تو مختلف انداز ہوتے ہیں لیکن ظاہر کے تکلیف تو پھر بھی تکلیف ہے اور پھر یہ کہ بعض جگہوں پر ہسپتالوں کا نظام پھر دواؤں کا نظام یہ ناقص ہونا تو اس میں بعض اوقات ایسے موقع پر یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ایک جو میں نے خبر پڑھی تو ایک بھگدار مرچ گئی جس کو جہاں جگہ ملی وہ جس طرف اس کو رکوا وہ بھاگا جائے دب ہوتا ہوگا تو اس پر تو حواس بھی کام نہیں کرتے ہوں گے اللہ آزمائی سے بچائے یہ ایک مطلب بیچ میں ایک گیپ آیا لیکن یہ کہ دوبارہ ایک خبر سنی اور بڑی افسوسناک خبر سنی دعا بھی کریں اللہ تعالی ہمارے ملک کو امن نصیب کرے ہمارے ملک میں اللہ تعالی اس خوف اور دہشت کو دور کر دے اللہ ہمارے امال بھی اچھے کرے ہمارا کردار بھی اچھا کرے اور یہ جو ہو رہا ہے اسے ہم سے اللہ تعالیٰ دور فرما دے اس طرح کی بہت ساری پریشانیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ کہ بس دعائی کر سکتے ہیں ہمارے سلسلے کا ایک عنوان دعا بھی ہوتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا کے ساتھ ساتھ ہم اپنے امال اور اپنے کردار کو بھی درست کریں آپس میں پیار اور محبت اور امن کی فضا قائم کرنے والے بھی اگر ہم سلسلے شروع کریں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے ذہن بنانا ہم شروع کریں اور ہماری آنے والی نسلوں کی ہم اس طرح کی تربیت کریں کہ وہ ان چیزوں کی طرف نہ جائیں ایسے عناصر کی طرف نہ جائیں اس میں کیا عرض کروں پتہ چلا تو یوں واقعی کہہ سکتے ہیں کہ ایک جھٹکا لگا کہ یہ کیا ہو گیا اللہ کرم کرے اللہ کرم کرے اللہ کرم کرے اور ایسا کرم کرے کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں اور ہمیں اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لطوفک عطا کرے اس میں ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اندر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں امن پیدا کریں اور بے جا جذباتی ہونے سے معاملات مزید بگڑتے ہیں خراب ہوتے ہیں اچھا بعض اوقات اس میں جو دشمن عناصر ہوتے ہیں جو اتحاد کو محبت کو پیار کو امن کو پارا پارا کر رہے ہوتے ہیں یہ جب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد مزید خون یا مزید انتشار پھیلا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو مزید اپنے آداب پورے ہوتے نظر آتے ہوں تو ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ایک امن اور اتحاد کا مظاہرہ کریں اور بیجا جذباتی ہونے کے بجائے ہوش ہوش میں رہیں اور اس ان اسباب کو لیں ان اسباب کو ٹٹولیں کہ جہاں سے یہ چیزیں دوبارہ نہ ہو سکیں اللہ کرم کرے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہماری یہ ہمارا یہ وطن عزیز ہمارے ملک پاکستان اس طرح کے دیگر واقعات سے بچا رہے اور ہمیں آپس میں محبت پیار اتفاق اور امن اللہ کرے نصیب ہو جائے ظاہر میں ایک مذہبی تنظیم سے ایک اسلامی تنظیم سے غیر سیاسی تنظیم سے وابستہ ہوں دعوت اسلامی سے اور یہ قرآن و سنت کی ایک عالمگیر اور ایک عظیم تحریک ہے اور ہم نے جو کچھ اس تحریک کے حوالے سے سیکھا اور سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے کردار میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں بھر انداز قائم ہوگا تو اس میں برداشت پیدا ہوگی اس میں اور ایمان کامل نصیب ہوگا آپس میں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کا جذبہ نصیب ہوگا اور لوگوں کی اذیتوں میں مبتلا ہونے کا احساس پیدا ہوگا کیونکہ دعوت اسلامی یہ امن پیار و محبت کا درست دیتی ہے اور یہ کوئی مطلب میں ڈھکی چپی بات نہیں کرنا صرف یہ میری لفظی باتیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے ایک خوف و دہشت پھیلانے والے افراد آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر مبلک بنے ہوئے ہیں اور ایک امن و پیار و محبت کا درس دینے والے بنے ہیں کیا جب کے کئی ایسے نوجوان ہوں گے جن کے ہاتھوں میں گنے ہوں گی ٹی ہوں گی پستول ہوں گی لاشن خوف ہوگی اور دعود اسلامی نے ان سے یہ اصلیحات چھڑوا کر ان کے ہاتھوں میں قرآن کریم دے دیا قرآن کریم انہوں نے لے لیا ہوگا فیدان سنت کتاب انہوں نے ہاتھوں میں تھام لی ہوگی جو گلی کچوں میں خوف و دہشت پھیلاتے تھے آج وہ گلی کچوں میں سدائے مدینہ لگاتے ہوں گے جو لوگوں کو تکلیف دیتے تھے آج وہ مسجد میں جانے کی دعوت دیتے ہوں گے یہ ہوتا ہے دیر میں خوف خدا پیدا کرنے سے یہ ہوتا ہے سرکار دو جان صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو عام کرنے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پیاری ادا ہمیں ہمارے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی اور امیر سنت مولانا عزرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضوی مداز علی نے یہ بات بڑی پیارے اور واشغاف اور وار واضح انداز میں سمجھائی ہے کہ پتھر کھانا تو سنت ہے لیکن وہی پتھر اٹھا کر مارنا یہ سنت نہیں ہے ظاہر ہے کہ جب امن کی بات کی جائے گی محبت کی بات کی جائے گی تو اس کا اثر بھی آئے گا تو اس سے اللہ کرے کہ ہم اسلام اور قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ان نملون عقوتن کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں اس پیغام کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں آپ کا دو جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں اس معاملے میں پیغامات عطا فرمائے کہ بھائی بھائی بنے رہو ایک دوسرے سے بخ نہ, نہ, نہ رکھو کینہ نہ رکھو دعوتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچا کر رکھے اور ہمیں صحیح معائنوں میں ایک سچا بآمل عاشق رسول مسلمان بننا نصیب فرمائے میں اس کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شرکت کی دعوت دوں گا کہ انشاءاللہ یہ ماحول ہمیں امن پہ عطا کرے گا آپ کی نسلیں اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچیں گی بسیں گی تو انشاءاللہ ان کے اندر بھی پیار محبت امن درگزر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کا جذبہ نصیب ہوگا دعوت اسلامی کا یہ پیغام جو میں اس موقع پر دے رہا ہوں کسی کو ایسے غلط میں نہ ہو کہ یار بات کرنا اہم موقع تھا اور یہ اپنی تحریک اور اپنی دعوت اسلامی کا پیغام دے رہے اسلامی یہ اسلام کی دعوت دینے والی تحریک ہے کہ آپ اسلام اور دین کی جب تعلیمات اور مکمل عمل کرنے والے بنیں گے تو یقیناً اس سے آپ کے اپنے کردار میں آپ کے اپنے گھر میں اور آپ کے اپنے معاشرے میں ایک اچھا اثر قائم ہوگا اور ایسے مطلب اگر میں مبالغہ نہ ہو تو شاید ہزاروں دنیا بھر میں ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جو کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے انہوں نے امن و محبت و پیار کا راستہ اختیار کیا ہوا ہوگا بلکہ ہمیں تو جیلوں میں بھی جو انتظامیہ اجازت دیتی ہے تو وہ بھی دیکھتی ہے کہ دعوت اسلامی کے آنے سے جیلوں میں جرائم والے لوگ بالکل ایک کریمنل قسم کی جو کریمنل ایکٹیویٹیز کے اندر مبتلا رہے ہیں اور وہ بے قصور نہیں میں کہوں گا کہ بعض وار بھی اگر آپ کو ملیں گے تو وہ بھی دعوت اسلامی کے بدنی ماحول کی اور اس کے سن و طور پیغام کی برکت سے امن پیار و محبت کا اور آ نیکی کا راستہ اختیار کرنے والے بنیں اس لیے مطلب کہ یہ میں عرض کر رہا ہوں تو ایک پلیٹ فارم تو دیا جائے گا نا جہاں پر محبت پیار و امن کی بات ہو سکے تو اللہ کرے کہ ہمیں اتحاد بھی آئے ہمیں اتفاق بھی آئے ہمیں محبت بھی پیدا ہو درگزر کا بھی جذبہ ملے اور بے جا جذباتی ہم نہ ہوں تاکہ ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے بجائے اسے ترقی کے راستے پر چلانے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے اللہ کریم ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے اور ایک اس میں بھی عبرت بھی ہے اگر وہ غور کریں کہ یہ جس قدر دنیا میں دہشت خوف دھماکے جنگ جدل یہ جو بھی بڑھ رہا ہے یہ ہمیں مزید موت کی یاد کیوں نہ دلائے ایک وقت تھا کہ لوگ ہسپتالوں میں گھروں میں انتقال کرتے تھے پھر سڑکوں میں ٹریفک آئے تو لوگ مرنے لگے اور آئے دن حادثات میں لوگ مرنے لگے جناب بس لے کر کھائی میں گھر گئے تو لوگ مر گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا کئی حضر... قسم کے راستے تھے لیکن اب جب کہ یہ دھماکے ہونے لگے یہ خوف اور دہشت گردی کا جو بازار گرم ہوا تو اب اب مارکیٹ میں ہے بازار میں گھر میں ہے یا کہیں بھی کاروبار کے لیے بھی ہے تو کہاں اللہ نہ کرے دھماکہ ہو جائے وہ آج سے نہیں اور اب برسوں گزر گئے ان دھماکوں کو کبھی کم ہو جاتے ہیں کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی موت کی یاد تو ہے نا کہ بنا جانے آج میں گھر صحیح سلامت یا میں گھر لوٹ بھی پاتا ہوں یا نہیں لوٹ پاتا یا لوٹتا ہوں تو صحیح سلامت لوٹتا ہوں یا نہیں لوٹتا تو یہ بھی وہ احساسات ہیں کہ جن میں ہمارے لیے عبرت ہے اور ہم اپنے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کریں تاکہ اگر میں جب بھی میرا وقت آئے اور جب بھی مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہو میں موت کا شکار ہو جاؤں تو میں اچھے اعمال اچھے کام عبادت کے اور ریاضت کے والے کاموں میں اللہ کے رضا والے کاموں میں مجھے موت آ جائے تو یہ پیش نظر ہوگی جب یہ باتیں تو ہم گناہوں سے بچیں گے ایون کہ بازار میں بھی گناہوں سے بچیں گے کہ بازار میں اللہ نہ کرے کہیں کچھ ہو جائے میں رشوت دیتا ہوا نہ مر جاؤں میں سود کھاتا ہوا نہ مر جاؤں تو بے پردگی کہیں مطلب کہ میری جان نہ لے لے کہ میں بے پردگی کی وجہ سے کہیں مطلب کہ میں بے, بے پردگی کی حالت میں اس طرح میں سوچے کہ مجھے موت نہ آ جائے تو اور برائی و حیا کے کاموں میں مجھے موت نہ آ جائے تو ایک عبرتناک واقعہ تھا ایک افسوس ناک واقعہ تھا تو اس پر تعزیت بھی کرنے کی نیت کی عیادت بھی کرنے کی نیت کی دعا بھی کرنے کی میری نیت تھی اور یہ کہ کچھ نکی کی دعوت دینے کی بھی نیت تھی کہ جو چلے گئے وہ چلے گئے جو بچ گئے ان کے لیے بھی مہلت ہے اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے آفیت عطا کرے سلامتی عطا کرے بلکہ ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ میں ایمان اور آفیت پر میٹھے مدینے میں باصورت شہادت آکا کے جلووں میں آکا کے قدموں میں موت عطا فرمائے جنت بکی ہمارا متفن رہے اور جنت الفردوس میں ہمیں اللہ تعالیٰ پیارے کا قفر و سطح فرقا آمین بجاہین نبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد آج جو بیان میں میرا جو عنوان بھی ہے کہ قرآن کریم میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات ترد یا ایوہ الذین آمنو کے اپنے بندوں کو ارشاد فرمایا ہے تو اے ایمان والو یہ ہمارا پورا ایک اس میں مضمون ہوتا ہے تو آج جس قرآن کریم کی آیت کریمہ کا بیان میں انتخاب کیا گیا ہے آئیے پہلے وہ آیت کریمہ سنتے ہیں فقَوْمُم مِن قَوْمِ عَسَ أَ يَكُ سَ أَ يَكُونوا خَيرًَا مِنْهُم وَل نِسَ أُم قرم منہ ولط الب الفسکم و لطن بزو بل الخب بکس مل پسوک بادل ایمن و ملم یتوب فل ایمان والو مرد مردوں سے ہنسے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 معاشرے کو ایک بہتر انداز پر گزارنے کا بڑا ہی پیارا سبق ہمیں اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے اور اس میں جو کچھ بیان ہوا اس میں کئی شان نزول اس آیت کریمہ کے تحت چند ایک شان نزول بیان کیے گئے ان میں سے میں ایک شان نزول اس آیت کریمہ کے تحت جو بیان ہوا ہے وہ عرض کرتا ہوں حضرت دو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ آیت بنی تمیم کے ان افراد پر نازل ہوئی ان کے حق میں نازل ہوئی جو حضرت عمار حضرت خباب حضرت بلال حضرت سہیب حضرت سلمان اور حضرت سالم رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین وغیرہ جو صاحبہ کرام تھے جو مالی طور پر کمزور تھے ان کی غربت کو دیکھ کر وہ مذاق اڑایا کرتے تھے ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں یعنی مالدار غریبوں کا بلند نسب والے دوسرے نسب والوں کا تندرست اپاہج اور آنکھ والے اس کا مذاق نہ اڑائیں جس کی آنکھ میں ایب ہو, ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے سچائی میں اور اخلاص میں بہتر ہوں تو یہ بڑی خوبصورت تعلیم اور بڑی خوبصورت تربیت ہے ہمیں کہ اس طرح مطلب کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا جیسا کبھی بیان ہوا جیسے آئے کریمہ کے دوسرے شان نزول سے یہ بھی معلوم جو بھی میں نے بیان کیا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کسی شخص میں فقر محتاجی اور غریبی کے آسار نظر آئے تو ان کی بنا پر اس کا مذاق نہ اڑایا جائے ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے کے مقابلے میں دین داری کے لحاظ سے کہیں بہتر ہو جیسے کہ ایک روایت میں حضرت سیدنا حارث بن وہب ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے شاہ فرمایا کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں یہ ہر وہ شخص ہے جو کمزور اور لوگوں کی نگاہوں میں گرا ہوا ہے اگر وہ اللہ تعالی پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قسم سچی کر دے گا تو یہ غربت کی وجہ سے فقر کی وجہ سے محتاجی کی وجہ سے اس طرح کے چیزوں کی وجہ سے کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کو آپ کا نصب زیادہ ہے خاندان آپ کا بڑا ہے تو کسی کو اس کے خاندان آپ کے لیول کے مطابق نہیں ہے تو اس کا کوئی اگر مذاق اڑاتا ہے تو ان سب کو اس آیت کریمہ سے سمجھنا چاہیے اس طرح جب مالدار جو غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں بلکہ ایک تعداد شاید آپ کو مالداروں کی ملے گی جو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے بالکل مطلب ایک تقسیم ہو چکی ہے ہمارے یہاں کہ غریب کا دوست غریب امیر کا دوست امیر اور بڑا فرق ہو گیا آج ہمارے معاشرے میں کہیں کہیں کوئی شہرت یا کسی کو کوئی ایسا منصب ملا ہوا ہے تو چلو اس کی طرف یا کوئی اسی کی اور نیک نامی یا کسی اور وجہ سے اس کی طرف کسی کا ملان ہے تو الگ لیکن جرنلی سوسائٹی کی ہم بات کریں تو ہماری سوسائٹی میں یہ بڑا ایک ایشو ہے کہ امیر اور غریب یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست نہ ہونے کے برابر آپ کو ملیں گے اور بعض اوقات امیروں میں بدقسمتی کے ساتھ کئی امیر آپ کو ملیں گے جن میں یہ عادت آ جاتی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی غریب ہو تو وہ غریب کو عامیت نہیں دیتے غریب کو حقیت سمجھتے ہیں جب کہ حقیقت دیکھے غریب فائدے میں غریب فائدے میں اور یہ ایک امیر سنت کے رسالے کا نام ہے غریب فائدے میں اور اس رسالے کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ غربت کے اپنے فوائد بھی ہیں کہ دیکھیں امیر بننے کی کہیں بھی ترغیب نہیں ہے دولت مند بننے کی کہیں بھی ترغیب ہے دولت مند بننے کی کہیں شریعت مطارع کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کوئی سی پذیرائی نہیں ملتی اصل پذیرائی اور ترغیب تقوی کی ہے تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تکوے والا ہے تو یوں مطلب یہ آیت کریمہ کا میں نے خلاصہ کیا تو اس میں مطلب کہ تقوا اختیار کرنا اپنی اللہ نصیب فرمائے تو اللہ کرے کہ یہ مضمون جو قرآن کریم کا ہے جس میں خاص طور پہ پھر عورتوں کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں آگ دوسرا اس دیکھیں گے کہ نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں یعنی کہ جہاں پر کئی جگہوں پر ایسا دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالی نے یا فرمائی تو اس میں مرد اور عورت دونوں کو بیان کیا گیا ہے لیکن یہاں پر خاص کر کے عورتوں کو الگ سے بیان کیا کہ نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں کیونکہ یہاں پر مفسری نے یہ بات بڑے واضح طور پہ لکھی ہے کہ عورتوں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے اور اپنے کو برا جاننے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے مزید یہ کہ آیت مبارکہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں کسی صورت آپس سے ہنسی مذاق نہیں کر سکتی بلکہ چونکہ شرائط کے ساتھ ان کا آپس میں ہنسی مذاق کرنا بھی جائز ہے کہ میرے اقاظت امام مہل سنت رحمتہ اللہ تعالی فتح و رضویہ جیل تیئیس صفحہ نمبر 194 پر جو ارشاد فرماتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ عورتوں کی ایک دوسرے سے جائد ہنسی جس میں نہ فوحوش ہو نہ بے ہو نہ عیزائے مسلم ہو نہ بڑوں کی بے ادبی ہو نہ چھوٹوں سے بد لحاظی ہو نہ وقت نہ وقت و محل کے نظر سے بے موقع نہ اس کی کثرت اپنے ہم اثر عورتوں سے ایسا مطلب جب یہ ان شرائط پر ان اصولوں پر اترے تو اپنے ہم اثر عورتوں سے اپنے برابر والی عورتوں سے مذاق کرنے کی اجازت ہے جائز ہے اب ان شرائط کا لحاظ رکھنا جو میرے آکا امام میرے سنت نے عطا فرمائی ہیں یہ بڑی عمدہ شرائط ہیں ہم اس سے ہر ایک کو ان شرائط پر غور کرنا خوش طبعی کرنا یہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک خوش خوشتبئی ہو گئی کسی کے ساتھ خوش طبعی کی اس کو خوش کرنے کے لیے کام کیا کہ کسی شخص سے ایسا مزاق کرنا کہ جس میں اس کو ازیت ہو رہی ہو اور اس کی دل آزاری ہو رہی ہو تو اس کی تو اجازت نہیں دی گئی ہے البتہ ایسا مزاق جو اسے خوش کرے جسے خوش طبی اور خوش مزاجی بھی کہتے ہیں یہ جائز ہے بلکہ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارک بھی ہے اور جیسے مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ حضور پور نور شاف یوم الرشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کبھی کبھی خوشتبئی کرنا بھی ثابت ہے اسی لیے علماء کرام فرماتے کہ کبھی کبھی خوش طبئی کرنا یہ سنت مستحبہ ہے لیکن یہاں اول تو کبھی کبھی کی قید دے کہ کبھی کبھی کرنا پھر اس میں جو بعض اہم ترین چیزیں ہیں اس کا لحاظ جیسے کہ عورتوں کے لیے الگ سے ارشاد کیا گیا ارشاد فرمایا گیا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے بھی کچھ یہاں پر مدنی پھول بیان ہوئے اور اس کی مزید وضاحت کروں لیکن ساتھ مذاق اڑانے کے شرعی حکم کو بھی سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے چنانچہ مذاق اڑانے کا شرعی حکم بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ حانت اور تحقیر کے لیے زبان یا اشارے یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام گنا ہے کیونکہ اس سے ایک مسلمان کی تحقیر اور اس کی ازا راسانی ہوتی ہے اور کسی مسلمان کی تحقیق کرنا اور دکھ دینا یہ سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے آ, کثیر حدیثوں میں اس فیل سے منع کیا گیا ہے اس کی مذمت کی گئی ہے حضرت عباس سعودی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاد فرمائے اپنے بھائی سے نہ جھگڑا کرو نہ اس کا مذاق اڑاؤ نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کی خلاف ورزی کرو تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں مزا, مزاح مذاق کا اور مطلب مزاق کیا ہمارا اللہ میں کیا عرض کروں ایک بازاری جملہ چھچوڑا پن ہمارے کا چھچوڑا پن ہے لے کر بیٹھیں گے تو ذلیل کرنے میں حقیر کرنے, اس کی حقارت میں اس کو جھارنے میں اس کو ڈانٹنے میں مزاق مذاق میں اس کو اتنا مطلب کہ گرا دیں گے کہ وہ بازار مسکراتا ہے مگر اس کو مطلب استحا کا ہمارے یہاں ماحول ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور جو عورتوں کے بارے میں خاص پہ شاد فرمایا کہ مذاق اڑانے اور اپنے آپ کو بڑا جاننے کی, ان کی عادت ہوتی یہ تو بات میں دل آزاری کرنے میں تو عورتوں کو دیر ہی نہیں لگتی دیری نہیں لگتی اس, کا اس کے رنگ پر تبصرہ کریں گے تو اس کی جسمانیت پر تبصرہ کریں گی اس کے لباس پر تفسرہ کریں گی اس کے کھانے پینے پر تبصرہ کریں گی اچھا یہ تبصرہ جو منہ پر کریں گی اس میں تو ملا اجازت شرح دل آزارے بھی ہوگی اور چار لڑکی چار عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کی تحقیر بھی ہوگی اس کا مذاق اڑانا بھی ہوگا اور یہ مطلب عجیب و غریب قسم کے اس کے ساتھ دینے والی عورتیں جو شاید اس کے کسی منصب کی وجہ سے اس کے عہدے کی وجہ سے یا اس کے اس کی مال و دولت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کا ساتھ دیتی ہے کالج یونیورسٹیز کے اندر جو ماحول ہے یا اپنے اسکولوں میں جو ماحول بنا ہوا ہے آپس میں جو آفیس کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہوتا ہے یہ سارے اپنے ماحول پر غور کر رہے ہیں دیکھیں مسلمان ہیں اسلام اور دین اس معاملے میں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کے لیے پوری تربیت ہے ہمارے یہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اس کے لیے پوری تربیت ہے برے القاب سے ناپکار کی پوری تربیت ہے کہ برے القاب سے ناپکار ہو یعنی موٹے کو موٹا بولو گا کیونکہ ہے لیکن اس کو بولو گے تو موٹا ہو گیا ہے اس کو برا لگے گا یعنی آپ تبھی تو ٹھیک ہے آپ کی اس طرح کر کے کوئی اچھی انداز سے بھی تو اس کی صحت کے متعلق اس کی جسمانیت سے متعلق اس کے ساتھ ہمدردی کے انداز سے کوئی سمجھایا جا سکتا ہے مثال کے طور اگر کسی کا وزن بڑھ گیا ہے اب آپ اس کے وزن بڑھنے پر اگر اس کوئی بات سمجھانا چاہتے اسے بدنی پول دینا چاہتے ہیں یا اسے نصیحت كرنا چاہتے ہیں تو اس کا چار افراد کے بیچ میں رہ کر سمجھانا اللہ اللہ اس کو کس قدر برا لگ رہا ہوگا ہاں اتنا برا لگ رہا ہوگا او ہو آپ کا وزن بڑھ گیا ہے ہو آپ تو بہت مطلب وہ موٹی ہو گئی ہیں کیا, خوا... کیا ہوا آپ اپنا خیال نہیں رکھتی ہیں تو وہ چار چار عورتوں کے بیچ میں كو سمجھانے کا کیا تک کیا, کو سمجھا تک کیا بنتا ہے میرے كو یہ تو سمجھا دیں تک كیا بنتا ہے اگر آپ کو اس کی کوئی جسمانیت یا صحت پر کوئی ہمدر دانا وہ بھی شریعت اجازت دیتی ہے اور بالکل ایک بہت واضح طور پر سمجھانے کا کوئی انداز آتا بھی ہو آپ کو اور شریعت اس کی اجازت بھی دیتی ہو تو بھی اس کو چار آدمی کے بیچ میں یا چار عورتوں کے بیچ میں سمجھانے کی کیا حادت پڑ گئی اگر اصلاح کرنی ہے تو تنای میں ہو سکتی ہے سب کے بیچ میں اصلاح کرنا اس کو سمجھانا اس کا رنگ کالا ہو گیا تو سب کے بیچ میں کالے رنگ پر تب تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بہت دل آزار ہوتی ہیں کپڑے اگر آپ بھائی آپ کو سمجھ میں نہیں ہے کپڑے اس کے فیشن آپ کی سمجھ میں نہیں ہے اس کا رنگ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا اس کی میٹنگ آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو اس میں آپ کو کسی نے کہا ہے اس نے کوئی بورڈ لگایا ہے کہ میرے کپڑوں پر تبصرہ کیجیے یا میرے انداز و نا تبصرہ کیجیے آپ کو تبصرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو کمنٹس پاس کرنے کی کیا ضرورت ہے اب, کی اب چپ رہیں اللہ کا ذکر کریں کسی کی دل آزاری ہمیں جہنم کی آگ میں بھی جھونک سکتی ہے اس کو تکلیف دینا میں جہنم کی آگ میں ڈال, ڈال سکتا ہے پھر آپ کی گفتگو کا انداز بھی ایسا عجیب و غریب ہوتا ہوگا کہ بالکل وہ مزا مزاحیہ انداز چار آدمی جب تک ہنسیں گے نہیں اس وقت شاید آپ کو بھی چین نہیں آئے گا لہذا من سماتا نجاب علی حدیث کو پیش نظر رکھیں جو چپ رہا اس سے نجات پائی اور اگر آپ کو خوش طبعی کرنی ہے تو خوش طبعی میں دل آزاری نہیں ہوتی خوش طبئی میں حق سے انحراف نہیں ہوتا حق سے ہٹنا نہیں ہوتا اس میں سچ ہوتا ہے آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ طبی کے جو واقعات ہیں بہت کم واقعات ملتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے گریہ فرمانے والے تھے رونے والے تھے اور بعض تو ایسے ابھی افراد ہے جنہوں نے ہنسانا یہ پروفیشن بنا لیا ہے پیشہ بنا لیا ہے ہنسنا اور مجھے جس حد تک اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر کوئی پروفیشنل تجرب, کمانا, کمانا چاہتا ہے ہنسا کر تو وہ جب تک کہ لوگوں کو ذلیل نہیں کرے گا ان کو رسوا نہیں کرے گا ان کی تحقیر نہیں کرے گا ان کی نقل نہیں اتارے گا سینکڑوں ہزاروں کے سامنے اس وقت تک شاید اس کی یہ ہنسی والا جو اس کا جو پیشہ ہے وہ کامیاب ہو سکتا کیونکہ ہم بھی تو انہی لوگوں کی مسکراہٹ اور ہنسیوں کو پسند کرتے ہیں جو لوگوں کی تحقیر اور ان کو ذلیل کرنے سے ان کو ملتی ہو ان کو مطلب کہ گھٹیا بنانے سے جو ملتی ہو اس کے چہرے پر تو اس کے دماغ پر تو اس کے بولنے پر تو اس کے انداز پر تبصرے کریں گے اور ہسی اور تنزیہ جب تک مطلب کہ وہ جملے نہیں کسے جائیں گے تو لوگوں کو ہنسی نہیں آئے گی لوگوں کو ہنسی نہیں آئے گی تو آپ کو پیسہ نہیں ملے گا اب غور کیجئے کہ لوگوں کو ذلیل کرنے دیں آپ لوگوں کو مطلب کہ حقیر بتانے کی آپ رقم وصول کر رہے ہیں اگر بولو کہ ہم لوگوں کو ہنسا رہے ہیں ہم تو دکھ درد پریشانیوں کے اس زمانے میں لوگوں کے دکھ درد کو دور کرنے کی کوشش کر کے ان کو مسکراہٹ اور ہنسی کی طرف لے کر آ رہے ہیں نہ نا نا نا نا یہ مطلب اگر لوگوں کے دکھ کو لوگوں کی تکلیفوں کو ان کے غموں کو ان کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان ذرائع سے جن کو شریعت نے منع کیا ہے یاد رکھیے گا میں جو گملہ کہہ رہا ہوں مستی مزاق کا ہنسی کا وہ ذریعہ جس کی شریعت مذمت کرتی ہے اس ذرائع کو استعمال کر کے اب لوگوں کو خوشیاں نہیں دے سکتے بلکہ ان کو تو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور ان کی مطلب کہ گناہوں سے اور دل میں گندگی اور خرابی پیدا ہوگی ذہن میں گندگی اور خرابی پیدا ہوگی معاشرہ خراب ہوگا آپ کیا ہیں کہ آپ نے مطلب کہ ڈائلگ ڈیلیوری کر دی اس کا معاشرے میں کوئی اثر نہیں پڑے گا لوگ اس کو نقل نہیں کریں گے کیا بچے اس کی نکال ہی نہیں اتاریں گے آپ لوگوں کو گھٹیا اور چالو قسم کا بولیں گے تو کیا بچے یا بڑے سن کر اپنے معاشرے میں ان جملوں کو اور ان لفظوں کو دہرائیں گے نہیں کیا جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو اس کا تجربہ نہیں ہے آپ کو اس کے متعلق پتہ نہیں ہے اچھا پھر بعض ایسے آپے سے باہر ہیں ایسے ان کی کمی ہے اللہ کی پناہ کہ وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے پھر ماض اللہ سما ماض اللہ کفر تک بک دیتے ہیں اللہ کی شان میں تو پھر جہنم کے بارے میں تو جندک کے بارے میں تو فرشتوں کے بارے میں جنت کی حوروں کے بارے میں اور طرح طرح کی ماض اللہ سما ماض اللہ ایسی گھٹیا قسم کی باتیں کرتے ہیں میں تو ان کو بکواس ہی کہوں گا پھر یہ بکواسیں اور یہ گھٹیا قسم کی باتیں بدقسمتی کے ساتھ ہم کو اچھی لگتی ہیں یعنی میں معاشرے کے افراد کی بات کر رہا ہوں ان کو اچھی لگتی ہیں ایسا آدمی کو بہت اچھا لگتا ہے جو اس طرح کے تبصرے کرتا ہوں بس ہساتا ہو ہساتا ہو ارے اللہ کے بندو ہنستے ہنستے جہنم میں جانا ہے کیا یعنی بزرگوں کے اقوال جو ہنستے ہنستے گناہ کرے گا وہ روتے روتے جہنم میں جائے گا اور جو لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کی تو بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے تو اللہ کرے کہ ہماری اس قرآن کریم کی جو تربیت ہے جو ہمیں بیان کیا گیا ہے سورہ حجرات کے اندر اللہ کرے کہ اس عنوان کو ہم سمجھنے میں کامیاب ہو اور اب ایک سچے مسلمان بنے اچھے مسلمان بنے اور جو یہ سلسلہ چل پڑا ہوتا ہے ہنسی مذاق کا چاہے وہ دوستوں میں ہو یا پروفیشن انداز میں ہو یہ درست نہیں ہے ورنہ خاندان کے بھی چار افراد کہیں جمع ہوتے ہیں تو کسی ایک کو ٹارگیٹ بناتے بلکہ آپ کو شاید تجربہ ہو جو بارے مدنی چنل کے ناظرین ہیں کہ جیسے بیٹھے ہوئے نا تو بیٹھے بیٹھے بولیں گے یار آج اس کو نہیں بلایا ارے وہ نہیں فلانی تھا ہاں اس کو بلا رہا بڑی تفریح ہوتی ہے وہ بیٹھا سب مل کر اس کو اپنے مت تفریح لے رہے یعنی اس کو یاد ہی اس نام پہ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ ہوتا تو بڑی تفریح ہوتی کہ ہم دو, دو چار چھ مل کر خوب مطلب کہ اس کا ریکارڈ لیتے اور خوب ٹھیک ٹھاک اس کو ذلیل کرتے کیونکہ وہ بھی سامنے سے بول رہا ہوتا ہے اور اس کی بھی یہ مزاج بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کا انداز یہی ہوتا ہے بعض لوگ تو اپنے ساتھ لگ... بٹھاتے ہیں لوگوں کو کہ یا تم بیٹھ ہم کو ہساتا رہنا اب وہ ہسائے گا تو وہ یہی لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتا رہے گا تو اس کو پیشہ بنا لینا یا اس کو اس طرح کے انداز پر لے لینا شریعت کا اس معاملے میں جو مزاج ہے نا وہ مختلف ہے ہمیں اپنے مزاجوں کو شریعت متحرہ اسلام و دین کے مزاج کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے نہ کہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے جو میڈیا پر ہو رہا ہے طرح طرح کے الٹے سیدھے لطیفے اللہ کی پناہ یہ مطلب کہ وہ سوشل میڈیا پہ ڈالے جاتے ہیں اس میں لڑکا اور لڑکیوں کی کہانیاں ہوتی ہیں یقین مانیے تباہی آئی ہوئی ہے یار کوئی شریعت کی لگام ہماری انگلیوں پر ہماری زبانوں پر ہماری آنکھوں میں ہمارے سوچوں پر ہمارے خیالات پر شریعت کی کوئی لگام ہے یا نہیں ہے کہ ہم جو مطلب مرضی آئے کہ کہتے رہیں گے لکھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے جبکہ ہمیں پتا ہے کہ دو مقدس اور معصوم فرشتے ہمارے ساتھ ہیں رامن کاٹین جو ہمارے امال کو لکھ رہے ہوتے ہیں وہ جانتے جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے نامل میں لکھا جاتا رہتا ہے ہم تو بھائی لوگوں کو خوش کرنے کے لئے کہہ رہے تو پیسہ کمانا بند کر دو پھر دیکھتا ہوں تم لوگوں کو کتنا تم, تم, تم, تمہارے اپنے غم و دکھ بڑھ جائیں گے لوگوں کو خوش کرنے کے نام پر جو آپ لوگوں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں میری بات کا برامت مانی اگر ایسے لوگ مجھے سن رہے ہوں تو آپ میری بات چلے آپ کو لگے کہ یار یہ بول رہا ہے آپ کسی مفتی اسلام کے پاس بیٹھ جائیں اور اس سے کہیں کہ میرا یہ جو, جو پروفیشن ہے میں یہ کام کرتا ہوں تو مجھے بتائیں کہ قرآن اور حدیث میرے بارے میں کیا ارشاد دیتے ہیں آپ قرآن و حدیث کی تو بات مانیں گے نا اور الحمدللہ میں نے بھی آپ کو قرآن کی آیت اور حدیث سے کی روشنی میں جو تفسیر و مفسرین اور شارحئین نے جو کچھ لکھا علماء نے جو کچھ لکھا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے جو کچھ لکھا ہے اپنے حیا العلوم میں میں ان سب کا نچوڑی طور کے سامنے بیان کر رہا ہوں لیکن چلیں آپ کو اگر ذاتی طور پر تشفی چاہیے تو آپ جا کر کسی مفتی اسلام کے پاس بیٹھ جائیں کسی عاشق رسول مفتی کے پاس جا کر آپ حاضری دیں اور ان کو کہیے کہ میرا یہ پروفیشن ہے میرا یہ کاروبار ہے یا میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کر یہ کام کرتا ہوں تو کیا اچھا ایسا اگر جو والا آدمی ایک تو میں نے اس کا تذکرہ کیا جس کو جو بیٹھتا ہو تو اس لوگ سب مل کر اس کی تفریح لیتے ہیں اور ایک وہ جو آ کر سب کی تفریح لیتا ہے وہ بھی نہ ہو آج بور ہے یار ہاں یار مدا نہیں وہ آتا نا بڑی تفریح لیتا ہے بڑی تفریح لیتا ہے کبھی اس کے اوپر ایپ نکال ہے کبھی اس کو جاڑ رہا ہے کبھی اس کی آمدنی پر تو کبھی اس کے جسمانیت پر کبھی اس کے کپڑوں پر تو ماض اس کی بیوی کے بارے میں تو اس کی بہن کے بارے میں تو اس کی ماں کے بارے میں اس کے گھر کے بارے میں اس کی ذاتیات کے معاملے میں بھی وہ کھرچ کھرچ کے نکالے گا اور وہاں بیٹھے ہوئے کمرے میں لوگ ہنسرے ہوں گے اور کہیں گے یار تو آتا تو یار مزہ لگ جاتا ہے کیا مزہ لگے یہ آیا اور خود بھی جہنم کی طرف دوڑا اور تم سب کو لے کر دوڑا رہا تم کو مزے لگے ہوئے بھائی شریعت اور دین کو کچھ سمجھتے نہیں سمجھتے ہم لوگ کہ بس چل پڑی ہے جس طرح کی مطلب کہ گاڑی چل پڑی ہے بھائی آپ جس گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں دیکھیں تو صحیح کہ یہ گاڑی آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے کے جا رہی ہے منزل سے دور کر رہی ہے مسلمان تو اپنی منزل کو جنت قرار دے گا نا کہ میری منزل جنت ہے اللہ کی رضا ہے کہ میں اللہ کی رضا پا کر جنت میں جانا چاہتا ہوں تو ایسی تفریحات اور ایسی مذاق مسکری اور پھر ایسے برے القاب ایسے برے نام ایسا برا انداز مستی مذاق کا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی حدیث میں جس کی اجازت نہیں ہے علما جس کی اجازت نہیں دیتے مسلمانوں کی ازیت ہے اس کی تحقیر ہے کوئی بڑے پیسے والوں کو بیٹھ کر سمجھائے چلے آپ مجھے بتائیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بہت زیادہ پیسے والا مالدار قسم کا آدمی ہے آپ کا بڑا دل کر رہا ہے کہ میں اس کی تفریح نو لیتے ہیں؟ نہیں غریب آدمی کی تفریح لیں گے آپ ایک عام آدمی کی تفریح لیں گے ملازم کی تفریح لیں گے آمدنی کم اس کی تفریح لیں گے کوئی بہت بڑے شیڈ کی کون تفریح لیتا ہے کوئی بہت بڑے منصب والے آدمی کی کون تفریح لیتا ہے نہیں تفریح حالانکہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو اس کا منہ ہی ایسا ہے کہ میں اس کی تفریح لے لوں گا اچھا اس سے بولا ہی ایسا جملہ ہے کہ بولتے ہی آپ کو اندر اندر ہنسی آ رہی ہے آپ اندر سے ہنسی باہر بھی نکالے گے نہیں یار شیر سا ناراض ہو جائیں گے پیسے والا بہت ناراض ہو جائے گا یا سیٹ ہولڈر ہے ناراض ہو جائے گا اس کی بات بھی آپ کو اندر اندر ہساری ہوتی ہے اور یہ بھی لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بولوں گا تو اس کو برا لگ جائے گا برا لگے گا تو میرے جو کیا کہتے ہیں مفادات ہیں ان کو خطرہ ان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا نہیں کر رہے نا اپنے مفاد کے لیے آپ بچ رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے نہیں بچتے آپ اپنے مفاد اور اپنی خود غرضی کی وجہ سے آپ اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کر رہے باہر نکل کر اس کی بھی قیمتیں کریں گے اور کیسا کیسا سیٹ ہے یہ کیسا پیسے والا آدمی ہے کیا ہوا میں تو ہنسی دبا کر جو ہے نا وہ تنگ آ گیا ہر کیسا جو نکل جاتی ہوتی چائے میرے منہ سے نکل جاتی کیا ہوا اب اس کے گفتگو پر تبصرہ تو اس کے وہ پر تبصرات اس کے انداز کا تفسرہ اس کے لباس کا تفسرہ سب تبصرے کریں اب یہ باہر بیٹھ کر جی کر اندر اس سے بچا اب باہر بیٹھ کر اس کی جیبتیں کر اور دوسرا وہ حسرا اب یار بس کر یار بس کر میرے پیٹ میں درد ہو جائے گا تیرے پیٹ میں درد ہو جائے گا تو گیبتیں اور گناہ سنتا ہے تو سوچ کے تجھے خدا نہ خاصہ کر تجھے عذاب ہو گئے تو تیرا کیا حال ہوگا یہ چوٹ کرو میں آپ کو اگر توبہ کیے بغیر مر کے اللہ ناراض ہو تو کیا حال ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اپنے کمروں میں بیٹھ کر اپنے آفس میں بیٹھ کر اپنے دوستوں میں بیٹھ کر جب دعوتوں سے گھر سے ایک دعوت نپٹا کر جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے اللہ کی پنا تبصرہ شروع او او, او, او, او شروع اللہ کی پنا اب وہ عورت ہے جو عورتوں سے نکلی ہے یا غوث پاک اب وہ جو شروع اس کی اس کو دیکھا تھا اس کی بیٹی کو دیکھا تھا ارے بھائی نہیں دیکھا تھا میں پردے کے پیچھے وہاں پردہ کہاں تھا کیا پردے کے پیچھے کڑے ہو ایسی دعوتوں میں عموماً پڑتے کہاں ہوتے ہیں آرہا, آرہا. آرہا, آرہا. آرہا, اس کا شور بھی اس کا تو بیٹا بھی ایسا اب گاڑی میں بیٹھ کر اچھا وہ جس کی قیمتیں کر رہے ہیں نا دوسری گاڑی ان کی گاڑی انہی کے پیچھے آ رہی ہوگی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اگلی گاڑی والوں کی قیمتیں کر رہے ہوں گے اب مجھے بتائیے ایسا ماحول ہے یا نہیں ہے کیسے <laughs> جنت میں جانے والے کام یہ <laughs> جنت میں لے جانے والے کام ہیں اب تو قرآن کریم میرے رب کے کلام کے اس حصے کو جس کو آج بیان کیا گیا ہے اگر ہم سر اس حصے کو لے لیں نا قرآن کریب کے سوریہ حجرات کی اس آیت کریمہ اور اس پر عمل کو لے لیں یقین مانی معاشرے کے اندر پیار اور محبت اور امن آ جائے لوگ گیبت تو چکن آگے اس کے تجسس میں نہ پڑنے کے حوالے سے بدگمانی نہ کرنے کے حوالے سے گیبت نہ کرنے کے حوالے سے یہ پورا عنومان آگے موجود ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہمیں وقت بھی دیکھنا ہوتا ہے اور اس پر چونکہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے یہ اور ہمارے اب بہت بدقسمتی کے ساتھ یہ ہماری رگو رگوں میں رچا بسا ہوا موزوں ہے ہم لوگ نہیں اس چیز کا شاید احساس یا خیال کر پا رہے اب بتائیے دعوتوں سے نکلنے کے بعد تبصرے ہوتے نہیں ہوتے اور تم بتا چلا ہاں بیٹی تم نے دیکھا تھا کیا اس کو آئس کریم کھانے نہیں آ رہی تھی آئس کریم ادھر کھا رہی تھی اس کے کپڑے میں گر رہی تھی آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ آپ اس کے پیچھے پیچھے اس کے آئس کریم کھانے پر اور اس کی طرح تحقیق برائی کے تذکرہ کر رہی ہو بیٹی بھی منہ کھول کھول کے حسلی ہے کہ میری ماں جیبت کرنے میں اس جیسا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے میری ماں جیسی کوئی جبت نہیں کرتی میری بیٹی جیسی کوئی برائی نہیں کرتی اور میرے باپ کی طرح کوئی بدگمانی نہیں کرتا بدکسمتی کرتا چوٹ کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کو اگر آپ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو سوچیے کیا آپ ابھی جس کا گھر کا کھانا کھا کر آئے اب گاڑی بیٹھے اسی کا کھانا خراب کریں گے اصل تو کھانا خراب آپ ہی آپ اس کی جیبتیں کر رہے ہیں لاکھوں کروڑ روپئے خرچ کر کے بےچارا ہے اور دعوت کر کے مادت کے ساتھ آپ کی کئی دعوت ایسی ہوتی ہے جو اس میں آپ نے لوگوں کو اپنی برائی کرنے کی دعوت دی ہوئی آئیے منہ پر تو ایسا بولیں گے اور کیا اسٹی سجایا ہے یار کیا خرچہ کیا ہے او او ڈیشے یار آج جو تیری دعوت سے مزہ آئے کسی کی دعوت سے مزہ نہیں آیا اور آپ مطلب پھول کے پھٹنے کے قریب ہو اور ادھر سے گیٹ سے نکلے پتہ نہیں کیا حرام کا روپیہ لوگوں کے پاس پتہ نہیں باپ لگتا ہے نیا نیا مارا ہے اس کا ویسا کو خرچہ کرتا ہے یار ویسا اسٹیج دیکھو یہ کوئی چیز ہے کوئی حیا نام کی چیز نہیں ہے آپ کو کیا ضرورت ہے اس بییائی کی دعوت میں جانے کی اگر وہاں حیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی تو یہ میں ایک بہت ہی ایک ملٹی پرپس اور بڑا مطلب کہ ایک مارچلے کا سمجھے کہ ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچ کر رکھ رہا ہوں اگر ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے کہیے ہاں ایسا ہے یا نہیں ہے اگر غلطی ہے میری میری آبزرویشن میری جو مطلب کیلکولیشن ہے وہ غلط ہے یا جو مطلب کنکلوژن ہے جو مطلب نچوڑ ہے وہ غلط ہے بالکل اب کال کریں جب بتائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ کی بات درست ہے اور میری بات غلط ہے میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ لوں گا اور جہاں میری بات غلط ثابت ہوگی میں اعلان اللہ کی رہنما سے رجوع کروں گا میں اس پیرو مرشد کا مرید ہوں جو برملہ کہتے ہیں کہ جب میری جب کرتا پائیں فوراً میری اسلحہ فرمائے مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجی ارتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے ان شاء اللہ آپ مجھے ان کے ارشاد کا فیضان پاتا ہوا پائیں گے ان شاء اللہ حز وجل لیکن اگر یہ باتیں درست ہیں تو میں آپ کو ڈراتا ہوں کیبت کی تباہ سے میں آپ کو ڈراتا ہوں دل آزاروں کی تباہ کاریوں سے میں آپ کو ڈراتا ہوں بدگمانیوں کی تباہ کاریوں سے میں آپ کو ڈراتا ہوں برے القابات دینے کی تباہ کاریوں سے میں آپ کو ڈراتا ہوں کہ اللہ ناراض ہوا اس کے حبیب روٹ گئے خدا نہ گناہ کی وجہ سے اگر ایمان برباد ہو گیا تو خبر میں کیا کریں گے کھا کھا کر جو برائیاں کرتے ہیں کپڑوں پر سبسرا کرتے ہیں اور نہ جانے کتنی چیزوں کی برائیاں کرتے ہیں پھر باہر نکل کے ما اللہ فلاں کی بیٹی کی برائیاں کریں گے فلاں کے بیٹے کی برائیاں کریں گے اللہ کی فن جوڑ کر ارض کرتا ہوں اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے ہاتھ جوڑ کر خدارا خدارہ لوگوں کی برائیوں سے اپنی زبانوں کو بند کر دیجئے لوگوں کی دل آزاریوں سے اپنے مزاج کو بدل دیجیے بولنے سے پہلے سوچیے بولنے سے پہلے سوچیے کہ میرا یہ جملہ اس کو کس قدر برا لگ سکتا ہے ایسا نہیں کہ سب ایسے ہیں آپ کو ایسے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ملیں گی جن کی زبان نہیں کھلتی ڈرتے ہیں لازاروں سے گیبتوں سے چکنیوں سے تومتوں سے احساس پیدا ہوتا ہے اور یہ گھر کے جو مرد ہیں نا آپ مہربانی کریں اس سرحاں کا مزاج جو آپ کے گھر کی عورتوں میں ہو نا ان کو بھی لگام دیں ان کو سمجھائیں ابیل سندری کتابیں گیبت کی تباہ کاریاں خدا را ان کو پڑھیں اور اس کا درس گھر میں شروع کریں گھر میں درس شروع کریں گیبت کی تباہ کاریاں کتاب یہ سمجھیے کہ معاشرے کو پور امن بنانے والی کتاب ہے اس میں توہمت کا گیبت کا چگلی کا بد گمانی کا دل آزاریوں کا بیان ہے مسلمانوں کی عزت اس کی عزتوں کی حفاظت اور اس کی عزت کی اہمیت کا بیان اس کتاب میں موجود ہے گیبت کی تباہ کاریاں اٹھارہ سے زیادہ مثالیں جس کو دیکھو مطلب کہ الزام بوتان الزام بوتان الزام بوتان اور پھر کون سا مطلب کہ دو افراد میں بیٹھ کر ٹی وی ملے گا تو ٹی وی پر آ کر کسی کی عزتوں کو اچھال کر رکھ دیں گے اخبار ملے گا تو اخبار میں اچھال کر رکھ دیں گے کوئی اسٹیج ملے گا تو اسٹیج پر اچھال کر رکھ دیں گے خدا کے بندوں ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ بیان کرنے کی کسی کے بارے بولنے کی آپ کو اجازت تھی یا نہیں تھی اجازت تھی کہ سب کے سامنے بولنے کی اجازت تھی کیا ٹی وی پر آ کر بیٹھ کر بولنے کی اجازت تھی کروڑوں اربوں لوگوں کے درمیان اگلے کی عزت کو اچھالنے کی آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے اور اسی کو آپ نے پروفیشن بنایا ہوا اسی کو آپ نے اپنی عزت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کیا کسی مسلمان کی بے عزتی کی اینٹوں پر کھڑے ہو کر آپ اپنی عزت کا قد اونچا کرنا چاہتے ہیں مرنا نہیں ہمیں اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے اچھا مسلمان بنا ہے قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوا مسلمان بنائے جو کچھ عرض کر رہا ہوں اگر اس پر آپ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں اور غور کریں تو انشاءاللہ آپ کا گھر بھی امن کا گہوارا رہے گا کیونکہ جب برائی کرنے کی عادت ہوتی ہے تو یہاں والد نکلے کمرے سے باہر یا ماں نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے شور کی برائی شروع کر دینی ہے مطلب کہ وہ بچوں کے ہماری گھر سے باہر نکلی یا باپ نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پی اس کی اب تجھے کیا پتا بیٹا تمہیں کیا پتا میں کیسے اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں اب صبح وہی بول کر وہ بھی یہی بول رہی تھی کہ تمہیں کیا پتا کہ میں اس کے ساتھ کیسا گزارا کر رہی ہوں وہ دونوں بچے مطلب سر منہ پر ہاتھ کر دیکھے ہوئے یہ میرے ماں باپ کو ہو کیا گیا ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہی کر رہے تو یہ گھر چل کے سہ رہا ہے پھر ان کے اندر کی کیونکہ بچے تو ماں باپ کی نقل کرتے ہاں بچے ماں باپ کے نکل کر آپ دیکھیے بعض ماں باپ کی عادت ہوتی ہے چیخنے کی بچوں میں بھی چیخنے کی عادت آ جائے گی بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے مارنے کی ہر ایک کو دیکھو ہاتھ مار دے ہر دیکھو تھپڑ مار دیں گے ہاتھ رکھ دیں گے غور کیجیے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو بچوں کے مارنے کی عادت ہو جی ہاں بعض وقت ماں باپ ہوتے ہیں بات بات پہ بچوں کو ماریں گے بات بات بچوں کو ماریں گے بات بات پہ بچوں کو ماریں گے تو یہ عادت بچوں میں بھی آ جاتی ہے نا یہ صحیح ہے. یہ ماں باپ تو صحیح ہے. یہ کرا وہ جو بچہ ہے کہ اس کو ماریں گے اس کو کریں گے باپ بچوں کو کاٹنے کی عادت ہوتی ہے دانتوں سے تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مجھے ماں باپ بھی دانتوں سے کاٹتے تھے تو اس میں یہ آدت پڑ جائے گی تو بچہ تو نقل کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر میں کبھی کبھی آپ کی بچیاں مدنی منیا یا مدنی منے بچیاں بچے یہ کبھی ٹیچر بنتے ہوں گے میل یا فیمل دیکھا ہوگا وہ بچے کھیلتے ہیں اسکول اسکول کھیلتے ہیں کبھی دیکھا ہوگا اپ نے نا اسکول اسکول کھیلتے ہیں ایک بچہ ٹیچر بنتا ہے باقی بچوں کو اسٹوڈنٹ بناتے ہیں ہوا کبھی ایسا ابھی کبھی بڑھانے کا انداز ہے کیا بچے کا پڑھو پڑھو نہیں تو ماروں گی پڑھو نہیں تو ماروں گا اور وہ جو مطلب اب یہ کیا ہے یہ وہ اسکول کا مزاج ہے جی ہاں یہ مطلب یہ وہ بول رہی ہے جو باجی یا استاد نہیں یا ٹیچر یا میل یا فیمیل جو یہ سکر کر ہے نہیں یہ مجھ سے گھر مل کر پریکٹیکل ہو رہا ہے ہاتھ نکالو اب وہ سب ہو غلط ہو رہا ہے وہ مطلب موٹا ہو رہا ہے لیکن نقل کیا ہو رہی ہے یہ کہاں سے سیکھ کر آئے بچے ان اداروں سے جہاں اس انداز میں پڑھایا جا رہا ہے اور پھر یا ایسی ورڈنگ بچوں کے منہ سے نکل جائے گی جو انتہائی بد اخلاقی پر مبنی ہوگی وہ کہاں سے سیکھ کر آیا ہے تو یہ گھر تعلیمی ادارے یہ معاشرہ اس کی اصلاح کی اس کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے قرآن کریم کو پڑھنے کی ضرورت ہے قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن کریم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور یوں میں کہوں گی کہ الحمد میں دعوت اسلامی کی ضرورت ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علامہ محبت چلے کالس لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نگرانی شروع سے سوال یہ ہے کہ جب لوگ کسی مطلب کسی اور کو جو شخص وہاں موجود نہیں ہو یا جسے کوئی بھی نہ جانتا ہو اس پر اگر کوئی لطیفہ کسی کو سنائے یا کسی سے لطیفہ وارانسی مذاق کرے تو یہ کیسا ہے اور اس میں نے ابھی تک حضرت شیخ طریقے سے میرے علسمت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضی کی ہاتھ پر نہیں کی لیکن نیت کر لی ہے ان کے ہاتھ کروں گا تو کیا میں اپنے نام کے ساتھ ادکاری رکھوا سکتا ہوں علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دیکھیے کوئی سی ایسے شخص کے بارے میں پیچھے سے بات کرنا کہ اس کو لوگ نہیں جانتے لیکن اگر اسے پتا چلے گا تو بھی اس کو برا تو لگ سکتا ہے تو اب کسی مطلب میں یہ سوچتا ہوں مجھے اس کا شرعی حکم تو ذہن میں آ نہیں رہا ہے آپ کے سوال سے لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ آخر ہمیں کیسے زیب دیتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے اس کے پیٹ پیچھے اس کا اے اس انداز سے بیان کریں جو برائی بھی ہو لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی ہو تو اس میں مطلب میری تو یہی مشورہ ہے کہ میں اس کا شرعی حکم میرے ذہن میں آ نہیں رہا ہے ابھی لیکن اخلاقی طور پر تو یہ کم از کم سمجھ میں نہیں آتا ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم کو مزاد میں جتنی سنجیدگی اور اچھائی پیدا کریں گے نا انشاءاللہ اتنا بہتر رہے گا رہی بات امیل سنت کے آپ نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا مریت کے لیے تو اگر آپ بیت ہو گئے تو بیت ہو گئے کیونکہ بیت ہونے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ شرط نہیں ہے اگر ہاتھ میں ہاتھ دیے بغیر بیٹھنا ہوتا ہو تو پھر عورتیں کیسے بیت ہوتی ہیں بھائی کوئی بھی اجنبی عورت کسی بھی اجنبی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ تو نہیں نہ دے سکتی بیت ہونے کے لیے ناجائز ہے آرام ہے اور جو ایسا کرتے ہیں وہ گناگار ہیں اور اگر کوئی پیر کہلانے والا ایسا کر رہا ہوتا ہے تو ڈیفینےٹلی وہ گناگار ہے وہ تو اس پیر کی شرط پر ہی پورا نہیں ہوتا رہا وہ ہو تو پھانسی کے مولن ایسے کی تو بیت ہی جائز نہیں ہے جو اجنبی عورتوں کے ساتھ بے پردگی کرتا ہو اور ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا آکا دو جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں نے کسی اجنبی عورت کو نہیں چھوا یہ پوسیبل نہیں ہے آج تو سیکنڈ نارملی تو پر لوگ سیکینڈ کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں اجنبی عورتوں کے ہاتھ ملانا تو اب ہمارے یہاں تو بالکل کلچر بن گیا جیسے ہاتھ نہیں ملائیں گے تو برا لگ جائے گا اب دیکھیے گنا کلچر بن جائے اللہ کی نافرمانی فرمانی ہماری تہذیب بن جائے اور اللہ کی نافرمانی فرمانی ہماری عادتوں کا حصہ بن جائے قسمتی کے ساتھ بدقسمتی کے ساتھ اس سے بڑھ کر ہماری تباہی اور کیا مطلب کے دروازے کھلیں گے اب تو گلے ملتے ہیں سنا تو یہی ہے عورتیں بچنے بھی مدد بھی عورتیں گلے ملتے ہیں معدت کے ساتھ ہاں کو بتا دیا اب بچنا یہ بھی کل جو آ رہی ہے نا تباہی ہمارے معاشرے میں ویلنٹائن ڈے کے نام پر چودہ فروری اللہ کی پناہ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طبقہ ہے جس سے گناہ کرنے کا بہانہ چاہیے مادرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ قرض کرتا ہوں جسے گناہ کرنے کا بہانہ چاہیے اللہ کی نافرمانی کرنے کا ماض اللہ بہانہ چاہیے خواہ وہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر ہو خواہ وہ فرسٹ اپریل اپریل فل کے نام پر ہو خواہ وہ تھرٹی فرسٹ دسمبر کے نام پر ہو یا اس طرح اور کسی غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کے نام پر ہو اللہ کی پناہ خود ہوش کے ناخن لیں اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں قرآن و حدیث پڑھتے ہیں ہم جو و حدیث پر ایمان لاتے ہیں خدا را اپنے اندر کوئی غیرت ایمانی پیدا کرے یہ بے شرمی بے حیائی اور یہ مطلب کہ ایسے کام جن میں معاذ اللہ بندہ کفر کی طرف چلا جائے خدا کا واسطہ اس سے خود کو بچائیے اور یہ مطلب کہ آنکھیں بند کر کے چل مت پڑیے اسلام اور دین نے جو طریقہ وضع کیا ہے بیان کیا اس پر رہیے ایک باؤنڈری ہے ایک دیوار ہے آپ ادھر رہیے اور ایک ادھر کا جو معاملہ ہے اس کی طرف مت جائیں پلیز روکیے خود کو اپنی نسلوں کو کالج اور یونیورسٹیز کے اندر بھی غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کو جس انداز سے بنایا جا رہا ہے اور اس کو جس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے یہ مطلب ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں مسلمان کے جو تہوار ہیں ہم اسی میں رہیں گے جو چیز اسلام اور دین کے دامن میں آئی نہیں رہی اسلام و دین جس چیزوں کو انڈوز کر ہی نہیں رہا ہے اسلام و دین جن چیزوں کی اجازت دے نہیں رہا ہے مسلمان کو کیا پڑی ہے ان چیزوں کے پیچھے جانے کی اور ان میں لذت دونے کی معاذ اللہ سما معاض اللہ اپنے ذہن اور اپنے کردار کی اور اپنے قلب کی گندگی کو خدارا دور کرنے کی کوشش کرے مہربانی کریں اس معاشرے میں کرم کرے ویسے ہمارا معاشرہ اتنی پستی میں اور اتنی برائیوں میں اور اتنی تباہیوں میں اتنی بد امنیوں میں اتنی بیماریوں میں اتنی بے روزگاریوں میں اور اتنی مطلب کہ اور طرح طرح کی مصیبتوں میں گھیرا ہوا ہے خدا خدا را کچھ گناہوں کا کچھ کیا گناہوں کا سلسلہ کا کہیں رکے ہمارے لیے کوئی رحمتوں کے دروازے کھلے مہربانی کریں مہربانی کریں اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو نیک توفیق اطا کرے کل چلائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد شہزاد اطاری ضیا کوٹ سے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ بہت پیارا سلسلہ اصلاح امت کے لیے قرآن سیکھیے اور سکھائیے میرے رب کا کلام ہم دعوت اسلامی کے اور مدنی چینل کے اس پروگرام میں اصلاح امت کے لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں علمی بھی عملی بھی عمران بھائی آپ بھی دعا کیجیے میں آپ کے پروگرام سے پہلے قرآن پاک کی ہی تلاوت کر رہا تھا اور کچھ واقعہ ہوا ہے ہمارے لاہور میں جس میں کچھ افراد شہید ہوئے ہیں تو اسال ثواب بھی کرتا ہوں ماشاء بالکل مسلمانوں کو جو فوج شدہ مسلمان ہیں انہیں میں ہر ہر عاشق رسول ہر مسلمان سے ارض کروں گا کہ ان فوج شدہ مسلمانوں کے اشار ثواب کو بھی کیجیے ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کیجیے ان کے لوائقین کے لیے بھی صبر کی دعا کیجیے اور جو زخمی ہیں مسلمان ان کوئی بھی صحتیابی کے لیے دعا کریں قول چلائیے ماشاءاللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شورا کی بارکاہ میں ارد یہ تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے وہ صبح صبح قرآن پاک بعض چینل پر دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اگر مدنی چینل پر صبح کے وقت اگر قرآن پاک کی کچھ کوئی آدھا گھنٹہ اگر تلاوت ہو جائے تو مدینہ مدینہ مغرب کے بعد تو صرف ملک کی تلاوت ہوتی ہی ہے اگر صبح میں بھی ہو جائے تو مدینہ مدینہ مدرسہ بالغان میں بھی ان سے پھر में यह किया जाए कि کہ مدرسہ بالغان پڑھے لیکن اگر صبح تلاوت ہو مدرسۃ المدینہ بالیگان ہے مدرسہ بالیگان داود اسلامی کا نہیں ہے دعوت اسلامی کی اسلام میں مدینہ کی بڑی اہمیت حاصل ہے ماشاءاللہ اللہ مدرسۃ المدینہ برائے بالیگان ماشاءاللہ آپ کا یہ مشورہ ہمارے مدی چینل کی مدینہ نے سن لیا ہوگا اللہ کریم بہتر فرمائیں جی کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد استریتازیا کورٹ سٹال کوٹ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں میں عرض ہے اگر آج ویلنٹائن ڈے کی نام پر متی مقارنہ ہو جاتا اس کی وجہ سے بوٹسوکی اصلاح ہو جاتی جزاك الله خیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اس سے پہلے اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں لیکن پچھلے سلسلوں میں بھی ہم نے اس موضوع کی مذمت کی اس تہوار کی مذمت کی ہے اور لبک سسلا اتوار کو ہوا تھا اس میں بھی اس تہوار کی مذمت کی اور ابھی آپ آب کی کال سننے سے پہلے بھی اس بے حیائے پر مبنی تہوار کی میں مذمت کر چکا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ جو سلیم الفطرت سلیم الطباء ایک اچھی طبیعت کے جن کے اندر ابھی حیا کا شرم کا جز موجود ہیں میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ وہ اس برے فیل سے نہ صرف بچیں گے بلکہ دوسروں کو بچائیں گے اللہ کرے کہ ہم اپنے معاشرتی طور پر پورے سوسائٹی لیول پر اور اللہ توفق دے کیا ہر جو میڈیا سے متعلق جو لوگ ہیں وہ اللہ کرے کہ اس بات کو سمجھیں کہ جو بھی غیر اسلامی انداز ہے نا خدا نہ اس کو اس پر نوٹس لیں اور اپنے مطلب وہ آمدنی کس کام کی جو اللہ کی نافرمانی سے ہو وہ شہرت کس کام کی جو اللہ کی نافرمانی سے ہو وہ تعریف کس کام کی جو اللہ کی نافرمانی سے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم برے قرار دیے جائیں اور لوگ ہماری اس پر تعریف کریں ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں نافرمان قرار دیے جا رہے ہوں لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوں اب بتائیے کس قدر کس قدر یہ چوٹ کرنے والی میں آپ کو باتیں کر رہا ہوں اے آشکان رسول اے مسلمانوں کرم کرو اپنے آپ پر بھی اور لوگوں کے حالات پر بھی اب عام کریں مدنی چینل اپنا حصے کا کچھ نہ کچھ کام کر ہی رہا ہوتا ہے لیکن معاشرے میں بچ, نچنے بسنے والے اسلامی بھائی بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں کالجز میں یونیورسٹیز کے اندر مطلب پورے سال ایک تباہی آئی ہوئی ہوتی ہے ایک دن میں اگر آپ اسے بول لیں گے تو ماشاءاللہ میں نہیں کہتا کہ کو رکتا نہیں ہے وزق ان ذکر تنف علم اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے لیکن بالکل اس کا انکار نہیں ہے یہ الحمد اللہ کا فرمان ہے اور اس کے فوائد ہوتے بھی ہیں دوسرے پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ سال بھر اس طرح کی چیزیں کتنا کچھ ہو ہی ہوتی ہیں سال بھر اس طرح کی بعض بھی پر مبنی ملاقاتیں اور ڈیٹیں اور توفے تا ہے سلسلہ رہتا ہے کوئی روکتا نہیں ہے یار اب اس کو سمجھے کہ ایک طریقے سے ایک ملک کو مینج کر کے اور ایک بڑی مطلب کہ تیاری کے ساتھ اس بے شرمی بے حیائی کو ایک آفیشیلی انداز میں منایا جا رہا ہوتا ہے یعنی کہ اللہ کی نافرمانی فرمانی آفیشیل انداز میں کی جا رہی ہے بدقسمتی کے ساتھ چوٹ کر رہا ہوں میں آپ کو تو ایسا نہ کریں معاشرے کے جو کچھ کرنے والے ہیں میڈیا کا جو طبقہ ہے وہ کچھ کرے اور قرآن و حدیث کی جو تعلیمات اس کے مطابق کرے میں کہہ رہا ہوں تو میرے کہنے پر اگر آپ کو نہیں اتنا آ, سمجھ میں آتا اور آپ میرے کلام پر ہی کچھ کلام کرنا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیں انشاءاللہ ہمارا رسالہ ویلنٹائن ڈے اس کو پڑھنے میں ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گا اس میں قرآن کی آیت لکھی ہیں حدیثیں لکھی ہیں صحیح حدیثیں لکھی ہیں احکام شریعت لکھی ہیں فکی احکام لکھے ہوئے ہیں اور اگر جو کچھ اس میں لکھا ہے ایسا ویلنٹائن ڈے میں نہیں ہوتا تھا مجھے بتائیے کہ نہیں ہوتا یہ رسالے یہاں زیارت کر سکتے ہیں چھوٹا سا رسالا ہے میرا خالی بارہ پندرہ ہوں گے مشکل سے یہ ہمارے مفتی فضیل صاحب ہیں انہوں نے لکھا ہے ان کا سایہ دراز فرمائیں کون چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ میں ریاض احمد کراچی سے بات کروں رہا ہوں عمران بھائی یہ ارشا فرما دیجئے جیسے کہ ایک شخص برائی پر لگا ہوا ہے مثال کے طور پر وہ شراب پیتا ہے تو بنا دوسرے چار بندوں میں بیٹھ کر اس کی برائی اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچیں تاکہ اس کے قریب نہ آ جائیں کہ وہ بھی شراب پر نہ لگ جائیں ایسے بندے کی برا بندہ دوسرے بندوں کے سامنے برائی کر سکتا ہے جائزے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچیں کہ یہ بھی غیبت میں آ جائے گا دیکھیں قیبت تو پیچ پیچھے برائی پیچھ پیچھے آپ نے کسی کی بات کی غیب اس کی غیب میں اب یہ کہ گیبت کی تعریف یہ کہ کسی کے پیٹ پیچھے برائی اس کی برائی کی نیت سے بیان کرنا یہ گیبت ہے جو کہ حرام ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے اب, اب وہ شرابی ہے اب اس کے شراب کا عیب جس وجہ سے بیان کر رہے ہیں لوگوں کو اس کی کسی اس بری عادت سے بچانے کے لیے کہ یار آپ اس سے دوستی نہ کریں وہ شراب پیتا ہے اور کہیں آپ شراب ہی نہ بن جائیں تو وہ پرٹیکولر برائی اگر آپ کیونکہ یہاں مقصد اس کی برائی بیان کرنا نہیں ہے اس کے اس برے فیل سے اور اس برے فیل کے شر سے آپ مسلمان کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ گناہ وری بات نہیں ہے بلکہ انشاءاللہ اس میں اچھی نیت ہوگی تو آپ کو ثواب ملے گا لیکن وہ پھر نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے یہاں پھر جو عرض کیا رہا ہوں اس کے مطابق ہو اور اس کی مزید تفصیل آپ کو گیبت کی تباہ کاریاں کی جو کتاب میں نے کہا اس میں گیبت کب جائز ہے اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آپ کو اس طرح کے مدنی پل مل جائیں گے کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ <تصفح> الطاف رضا خان ہند کے شہر ناسک سے ارض کر رہا ہوں میرے رب کا کلام الحمدللہ سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اس سلسلہ جب بھی شروع ہوتا ہے الحمدللہ میرے گھر کے افراد ہم لوگ اسے دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں حاجی عمران بھائی میرا لڑکا تقریباً گیارہ سال کا ہے اور وہ اس کی زبان صحیح نہیں بول پاتا اور توت ہے وہ رو کو لو بولتا ہے اس کی زبان سے صحیح تلفظ نہیں نکلتے ہیں تو آپ کوئی مدنی پھول عطا کیجئے جس سے وہ اس کی زبان صحیح ہو جائے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو تندرستی عطا کرے آ, لکنت یا اس کی دیگر چیزوں کا علاج مجھے شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ مدنی سورہ جو داعود اسلامک ہے اس میں موجود ہوگا آپ اس کو دیکھ لیں مزید یہ کہ جو ویب سائٹ کے ذریعے آپ روحانی علاج کی طرف جائیں کہ اگر ہمارے روحانی علاج والے سے کچھ پڑھنے کا یا باندھنے کا یا پینے کا کوئی اسے عمل دیں تو وہ کروائیں اللہ سے دعا کریں اللہ کریم اس مدنی مننے کو حضرت موسا علیہ السلام کے صدقے میں صحت و تندرستی عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہمارے سلسلے کا ایک دوسرا جو حصہ ہوتا ہے ہم آپ کو قرآن کریم کی صورتوں کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں آج سور نساء کے متعلق انشاءاللہ اللہ کچھ مدنی پھول بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس میں ڈبل بارہ رقو یعنی چوبیس رقو ہیں ایک سو آیتیں ہیں اور تین ہزار پینتالیس اور سولہ ہزار تیس حروف ہیں عربی میں عورتوں کو نسا کہتے ہیں اور اس صورت میں با وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جس کا تعلق عورتوں سے ہے تو اس لیے اسے سور نسا بھی کہتے ہیں سور نسا کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمائے مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ میں نے اس کی آ میں آپ کو پڑھ کر سنا ہوں حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے ارشاد فرمایا ہاں تم پڑھ کر سناؤ چنا میں نے سوریہ نساء پڑھی حتیٰ کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کے دوران میں نے سوریہ نساء کی آیت نمبر اکتالیس پر میں پہنچا تو آپ نے ارشاد فرمایا بس کرو اب تمہارے لیے یہی کافی ہے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں تھے وہ آیت کریمہ سور نسا کی کون سی تھی آئیے سنتے سور نسا کی آیت نمبر اکتالیس ہے فقیفہ ایزا جامن کلی امدین شاہدین شہید کا شہید تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اونے کے بان بنا کر لائیں گے تو یہ آئےت کریمہ سن کر میرے آقا کی یہ کیفیت ہوئی تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سور بقرہ سور نساء اور سور مائدہ اور سورہ حج اور سورہ نور سیکھو کیونکہ ان سورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں اب میرے مدنی چینل کے ناظرین تو سورہ سور سورہ سور نسا سور معا سور حج اور سورہ نور یہ سمجھے کہ اٹھارہویں پارے تک میں پہنچ گیا اس وقت تفسیر سرات الجنان تفسیر سرات الجنان کی نو جلدیں آ چکی ہیں نو جلدوں کا مطلب ہے کہ ستائیس پارے تفسیر کے ساتھ چھپ کر مخت المدینہ شائع کر چکا آپ ایک صورتوں کے نام لکھ لیں سورہ بقرہ سورہ نسا سورہ مائدہ سور حج اور سور نور اسے لکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ ان سورتوں میں فرض علم بیان کیے گئے آپ تفسیر تفسیر قرآن تفسیر سیرا تو جینان لیں اور ان صورتوں کو پڑھنے کی نیت کریں ماشاءاللہ پڑھیں پڑھیں گے سور بقرہ سور نساء ارے ماشاء اللہ. اللہ اللہ اللہ اللہ چلے بھائی رضا کیا منبا جی دادا, دادا. سامنے دادا کا دادا کا صلو عل حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو سور بقرہ لکھ لیا ہوگا آپ نے نہیں لکھا تو نوٹ کر لیں سور بقرہ سور نساء سور مائدہ سور حج اور سور نور ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں اب یہ کس طرح بیان کیے گئے اور میں کتنی مم چلو, چلو اس میں کس طرح بیان کیے گئے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وضاحت آپ کو تفسیر سرات و جینان میں ان اللہ آپ آ سکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصح> سلو الر ابھی آپ سیدھے آپ ابھی جیسے میں نے کیا نا یہ الٹے ہاتھ میں ان کے بسکٹ تھا نا تو اب آپ کے بھی بچوں کے ہاتھوں میں بسکٹ ہو یا کوئی بھی ایسی کھانے کی چیز ہے اگر وہ آپ کے مدنی منوں کے الٹے ہاتھ میں ہے نا تو اسے لے کر سیدھے ہاتھ میں دے دیں اس سے انشاءاللہ اسے سیدھے ہاتھ سے کھانے کی عادت ہو جائے گی یہ ابھی سے یہی یہی وہ بات چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی جو اس عمر میں دیکھیں آپ جیسے عادت ہو جائے گی تو پھر آپ اس کا ہاتھ ببدل کروانے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ کو تکلیف ہو جائے گی اللہ کریم ہم سب کو اپنے مدنی منوں کی منوں کی اسلام دین شریعت اور سنت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق تھا فرما سور نساء کے بارے میں میں کچھ عرض کر رہا تھا عزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نما فرماتے جس نے سور نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا اس میں وراثت کا بیان بھی ہے اسی طرح عزرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے جس نے سور بقرہ سور علی عمران اور سوریہ نصح پڑھی تو وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں لکھا جائے گا اب, اب غور کیجئے میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہمارے وہ آشیقان رسول مفسرین جنہوں نے قرآن کریم کی تفاصر لکھی ہیں کتنی تفاصر دیکھ کر وہ ایک تفسیر لکھتے ہوں گے اور پھر اپنا علم بھی اس کے اندر وہ لکھتے ہوں گے یہ کتنے بڑے علماء ہوتے ہوں گے یہ کتنے بڑے عالم ہوتے ہوں گے ان کی علمت اور ان کی قابلیت اور ان کی ذہنیت کتنی اعلی درجے کی ہوتی ہوگی اللہ کرے ہمارے معاشرے میں ان عشقان رسول علماء کرام مفتیان کرام کی ایسی قدر و منزلت ہو کہ بس ہم سمجھیں کہ یہ کتنے پائے کے اور کتنی کوالیفائڈ یہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں سلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کون سنیں چلیں کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ہوں صحیح میں نوابشہ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے گھر میں نا بدلے کے لیے چل رہا ہے پھر وہ بچے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں پھر ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے پھر کیا کریں بچے کو رضا لینا چاہیے یا وہ ٹھہرے دے کوئی صورت بنا ہے بچوں کے میں نے بھی ایک بچہ لے کر میں بھی ایک مدری منا بچہ لے کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور ہوتا ہے بعض توجہ بچے ہٹا بھی دیتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ محبت ڈانٹ سے نہیں ہوگا بچے نے ایک آواز لگائی آپ نے ڈانٹ کے دوسری آواز لگائی آپ نے پہلے تھوڑا کم سنا ہوگا آپ زیادہ کم سنیں گے اچھا آپ اس نے اگر رونا شروع کر دیا تو اب تو آپ گئے روئے گا اپنی مرضی سے بھی بھی ہوگا اپنی مرضی سے پھر اس کو چپ کرانے کے چکر میں آپ کا اور دس پندرہ منٹ کا سلسلہ چلا گیا تو اس کا کوئی اچھا سا انداز منفرد انداز اختیار کریں لے کر بیٹھنے کا کیا ایسی چیز اس کو کھانے کے لیے دے دیں جو اس کی صحت کے لیے بھی اچھی ہو اور اس کی عادتوں کو بھی اچھا کرے تو وہ اس میں مصروف ہو جائے تو آپ سلسلہ دیکھنے میں مصروف ہو جائیے گا اس طرح کی کوئی حکمت عملی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ آپ تسلی کے ساتھ مدنی چینل کے سلسلے دیکھ سکیں جی چلائیے رکھتا ہے بابل مجینہ کہا تھی یعنی جناب آپ کی خدمت میں سوال یہ تھا کہ جو ویلنٹائن ڈے جو ہے جو نوجوان ہمارے بھائی مسلمان نہیں بناتے ہیں ابھی آپ میری ابھی کل ہے تو میرا ناصد مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ ابھی جو, جو بھی آپ کا پروگرام سلسلہ دیکھ رہے ہیں وہ سب انشاءاللہ نیت کرنے کے جو ویلنٹائن لے کا مکمل مدینہ میں نکالا ہے وہ انشاءاللہ شاء اللہ ٹو کل جیسے ہی ہو سکے جو کالجز اور یونیورسٹی کے جو نوجوان لڑکے ہیں ان کو ہم رسالہ تقسیم کریں جو ریسٹورینٹ کے باہر ہمیں کچھ نوجوان لڑکے ہیں تو ان کو مثالہ تقسیم کریں تو اگر یہ چھوٹی سی میری نیت تھی میں ہوں آپ بھی نیت اللہ خیر بالکل آپ درست فرما رہے ہیں اگر یہ رسالہ تقسیم ہو جائے اور اس کو عام کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے امیدیں بچیں گے اگرچہ یہ بہت پہلے ہوتا تو زیادہ بہتر تھا تاکہ مزید اس سے فائدہ ہوتا اب تو مطلب بعض تیاریاں کر چکے ہوں گے اگر پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھائیں گے تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے سمجھ بھی جاتے ہیں تیاریاں بھی دھری کے دھری رہ جاتی ہیں تو اللہ نے چاہ تو بہتر ہو جائے گا بس میں تو کہتا ہوں نا کہ اس پورے پورے تہوار سے ویلنٹائن ڈے کے نام سے آپ لڑکیوں کو نکال دیں پھر دیکھیں کتنے یہ لڑکے ویلنٹائن ڈے منانے چلتے ہیں یہ پھول کس کو دینے کے لیے جائیں گے پھول والے کو پھول دے دیں گے اے بھائی تو ہی لے لے <laughs> میری مہربانی نہیں پیسے بھی نہیں چاہیے بس اب یہ پھول تو ہی لے لے تیری مہربانی یہ ماں کو بھی نہیں دیں گے بہن کو بھی نہیں دیں گے اب یہ غیر اجنبی اور غیر،, غیر میرم لڑکیاں یہ بے،, بے،, بے،, بے پردہ اور اس جو لڑکیاں جو اس پورے سلسلے میں یا پورے تہوار میں جو داخل ہے نا آپ ان کو ایک بار نکال دیں اور آپ نکل جاؤ پھر دیکھو گے یہ کیا کرتے ہیں یا یہ لڑکے بول ہیں وہ ہم نے نہیں لینا کیونکہ لڑکیاں بھی کم شرارت والی نہیں ہوتی اللہ کی پناہ اب جو پردہ نہیں کرتی ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتی جو فلمیں ڈرامے گانے بازوں میں مسوب دیتی ہیں اور شادی بیاہ میں دیگر موقع پر اسکول یونیورسٹی کالج میں ناچنا کودنا اور اجنبی لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اور پکنکیں بنانے کے لیے جانا اللہ کی پناہ یہ کیا مسلمان لڑکیوں کو مسلمان عورتوں کا یہ کام ہے سوچو تو صحیح کہ اللہ اس کے رسول نے اس کام کو منع نہیں کیا بے شک آپ کو لگے گا پتہ چلے گا پڑے تو صحیح کتنی بڑی نافرمانی والے کام ہیں جی کول چلائیے کیا بیٹا سرگوے سے بات کر رہا ہوں ماشاء آپ کا پروگرام میرے رب کلام بہت ہی اچھا ہے اسلائے احمد کے لیے اور میں آج حاجی عمران اخباری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ایسا پروگرام لے کر ہمارے لیے لے آئے اس نے ہمیں روزانہ ہم پروگرام دیکھتے ہیں سارے گھر والے مل کے بیٹھ کے ماشاء بہت اچھا پروگرام ہے بہت بہت شکریہ اسلح افزائی فرمانے کا اور دیکھتے رہا کریں دعوت اسلامی کو بھی اختیار کریں دعوت اسلامی کے مدیع ماحول میں بھی آئے اور مدنی چینل اور صرف مدنی چینل دیکھتے رہے کال چلائیے رقص سویرے قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا شام کو کرنا یا دوپہر کو کرنا اس کے بارے میں بتا دیں کہ کون سا ٹائم بہتر رہتے ہیں صبح کے وقت میں اور بھی بہتری ہے صبح کے وقت میں تلاوت کرنے کی تو باقاعدہ حتیثی پاک میں بھی فضیلت آئی ہے مجھے فضیلت وہ مین یاد نہیں ہے کہ صبح کو قرآن کریم بڑھنے والے کو جو عجر و ثباب دیا جاتا ہے البتہ یہ جب بھی پڑھیں گے قرآن کریم ثواب ملے گا انشاءاللہ پھر بعض صورتوں کی بعض اوقات میں الگ فضیلتیں جیسے سورہ ملک کی فضیلت رات کو پڑھنے کی الگ سے بیان کی گئی ہے تو یوں مختلف بعض صورتوں کو جمعات المبارک کو پڑھنے کی بعض فضیلتیں بیان کی گئی ہیں تو بعض قرآن کریم کی آیات ایسی ہیں جنہیں نماز کے بعد پڑھنے کے لیے خاص طور پر اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں تو یوں مختلف انداز میں ہے تو مدنی پنصورے میں تلاوت کے فضائی دعوت اسلامی مقت المدینہ نے کتاب شاہ کی ہے مدنی پنسورہ اس میں تلاوت فیضان تلاوت بھی ہے اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس سے بھی وہ سارے مدنی پھول آپ کو مل سکیں گے کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے نگر نے شہرا آپ کا سلسلہ رب کا کلام اور آپ نے تھوڑا گیبت کا موضوع لیا اس میں کوئی لڑکا یا لڑکی اس کی مزاجی میں پڑ جائے ہمیں پتا کہ اس کے ماں باپ کو پتا کریں گے تو یہ شاید رک جائیں گے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ہمارے ہمارے ماں باپ کی اور ساری کی کی کرے گی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں وہ امین سنتی کتابیں گیبت کی تباہ اس میں گبت کب جائز ہے گبت کرنا کب جائز ہے اس عنوان کو ضرور بھی ضرور ملاحظہ کریں اس میں ان اللہ تعالی بہت سارے آپ کو آپ کے سوالات کے جواب مل جائیں گے کہ اگر آپ کسی مسلمان کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے اگر اس کی برائی اس کے سامنے اور وہی برائی جس کا تعلق ہے اس وقت بیان کرتے ہیں تو ایسی برائی بیان کرنے کی ان نیتوں کے ساتھ آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے اور بعض میں اس کا ثواب بھی دیا جاتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی کول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ پنجاب کے شہر شیخ پورا کے علاقہ بکی سے عرض کر رہا ہوں نگرانی شرح کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ قرآن پاک کی جو مدرسوں میں تعلیم دی جاتی ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ سکول کی تعلیم بھی ہو جائے تو اس بارے میں آپ کیا میں دوبارہ ذرا کال چلا دیجیے گا اور کال سمجھا لیں پلیز یاد کے شہر شیخ پورا کے علاقہ بکری سے عرض کر رہا ہوں نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ قرآن پاک کی جو مدرسوں میں تعلیم دی جاتی ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ اسکول کی تعلیم بھی ہو جائے تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں میرے لیے دُعا کر السلام علیکم و رحمت اللہ دیکھیں مدارس و جامعات دینی مدارس قرآن و حدیث پڑھنے پرانے کے یہ تقریباً وف کے ادارے ہوتے ہیں اور یہ چندوں سے چلتے ہیں لوگوں کے جو چندے ہوتے ہیں اطیات ہوتے ہیں ڈونیشنس ہوتے ہیں اس سے چلتے ہیں تو اس کے دنیاوی تعلیم کے اس کی اپنی کتنی اجازت ہے کتنی اجازت نہیں ہے اس کا فیصلہ مفت کرام کرتے ہیں جیسے بعض جہاں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے عالم بنا جاتا ہے وہاں پر ابتدائی درجوں میں جو بالکل پڑھے ہوئے نہیں ہوتے انہیں ابتدائی درجوں میں اس طرح کی کچھ انگلش کی کتابیں کچھ میتھامیٹکس یا اس طرح کی اردو وغیرہ کتابیں ابتدائی درجوں میں آدادیا اس کو کہلاتا ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں تاکہ یہ آگے اپنے دیگر جو تعلیمی معاملات اس کو بہتر انداز سے کر سکیں تو اسی طرح دیگر کتب جو دنیاوی کتابیں ہوتی ہیں تعلیم ہوتی ہے انہیں ان وف کے اداروں میں کتنی پڑھانے کی اجازت ہے کون سی کتابیں پڑھانے کی اجازت ہے کس کو پڑھانے کی اجازت ہے ان سب کی جب تک شرعی رہنمائی نہ ہو ہم اس کو آگے کیسے لے کر بڑھیں گے تو پہلے شرعی رہنمائی ہونی چاہیے اور جب شریعت اس کی اجازت دے تو اس کو لے کر ہمیں پھر آگے غور کرنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق تعافرمائے فرمائے ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کا سلسلہ علم کی کہکشاں یہ ہمارے اسلام بھائی پتہ چلا کہ تیار ہیں آئیے ان کے اسلام بھائیوں کے سلسلے کی طرف بھی چلتے ہیں جو کہ برائے راست آپ کے لیے سلسلہ لے کر ہمارے اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں اللہ ان کے بھی علم اور عمل میں برکت اور ترقی نہ فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد